پہ سب سب ہاں یہ طالبان پیسے چلو کا جلب اسکول پہ یہ بادام جانتے ہو بادام کے اندر کیا ہوتی ہے گری یہ گری ہے بیٹے بچہ بچی بادام ہوتی ہے یہ ان کے اندر گری ہے نا یہ بہت اچھی چیز یہ ہے ابھی ہمارے گلام الرحمان ہے ان کی ایک بچی ہے اس, اس سے بھی چھوٹی اس کی بات اس کی بات ایک بیل اس کے لیے چھوٹی غلام رحمان کی ہے نوازی وہ پڑتی ہے نا تو قرآن عظیم بہت اچھی پڑھتی ہے میرے والد جب وفات اوڑی تو اس نے اکیس ختم کی اپنی نانی کی پیچھے اکیس جب مجھے ملتی ہے اچھا کہ میں کیتعد میں لیکس بار پڑا تو میں نے ایک دن کہا کہ میں نے کہا تم تو میری ماں کے پیچھے پڑھتے ہو نا نہیں مر کے پھر کیا کرو گے تو رونے لگے گی یہ اچھی مخلوق ہے اولاد و حافہ مستقل قرآن میں ذکر کیا نا بنی نا بنی نا بحائل محمد و باب غسل الدم میں یہ باب ہے دربیان ان احاطی مبارکہ میں جس میں ذکر ہے غسل دم یعنی خون کا دوہنا اللہ کے اربہ و کربہا رحمت ہوں محدثین پر کی علماء محدسی نے کہا کہ غسل و دم اور نجازت ایک متفق اعلی مسئلہ ہے ایک متفق اعلے مسئلہ ہے اب اس متفق علیہ مسئلے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل باب باندھا ہے منعقد کیا ہے تو امام بخاری کی شخصیت کے ساتھ تو اس کے لیے باب کے انعقاد کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو باب و غس دم یہ اس کا ذکر کیسے کیا ہے تو یہاں بھی محدثین نے اپنے اقوال کا بہت بڑا جال بچھا دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ چونکہ نجاسات کا ذکر ہے کیا ہے نجاسات کا ذکر ہے کہ بول پلیتے اس کو دھونا چاہیے باب غسل بول آیا ہے پہلے تو بول بھی تو نجرتے ہے نا تو جب نجاس, نجاسات کے غسل کا, کے احکامات پہلے احادیثوں میں ذکر ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور تبا باب غسل دم بھی ذکر کر دیا جیسے بول پلیتے اس کو دویا جاتا ہے تو اسی طرح خون بھی پلیتے اور اس کو بھی دھویا جاتا ہے گل مک ہے نہیں کر دی ہے ان شاہ کشمیری رحم اللہ قاضی شمس الدین رحم اللہ آگے ہمارے اور محدثین حضرات نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے اور بہت عجیب ہے کہ میں بخاری یہاں پہ نجاست دم یا غسل دم کی ابحاس میں اپنے آپ کو مشغول کرنا نہیں چاہتا نفیاز کے ٹیم کو ظاہر کرنا چاہتا ہے بلکہ امام بخاری یہاں پہ ایک نقطہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نظف بمانے غسل ہوتا ہے اب سمجھ گیا ہے انور شاہ کشمیری کے علوم کو دیکھ لیا تم نے قیشم کے علم کو دیکھ لیا ہے شیولا کے علوم کو دیکھ لیا انہوں نے لکھا ہے کہ مامی بخاری یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نزہاں نذ نظح یہ غسل کے معنی میں آتا ہے اس لیے کہ یہاں پہ دم کے لیے کا ذکر ہے غسل کا تو کوئی ذکر نہیں ہے غسل کا کوئی ذکر نہیں ہے اب سمجھ گیا البت دوسرے حدیث میں فرسلی ان کے دم کا ذکر ہے پہلے حدیث میں غسل کا ذکر نہیں ہے دوسرے میں ہے تو امام بخاری رحم اللہ دو چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک یہ کہ دم گلیز ہے پلیت ہے اس کو دویا جائے اور امام بخاری یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ نذ بمانے غسل ہے اب سمجھ گئے جی اب ہمارے قاضی صاحب زندہ آباد آ انہوں نے کہا کہ امام بخاری اگر غسل دم کے بعد میں نذ بمانے غسل ہے تو نظ بول سبھی میں کیوں نظر مانے غسل نہیں لیتے ہیں کے خلاف جائے اور اتفاق ابتدا قائم ہو جائے اب سمجھ گئے مولانا یہ ان نقطہ تلر کار ہے یہ نقطہ کام کی کام کا تھا یہ بڑے ہمارے بڑوں کی نقطے ہیں تو بات وہ غصل کرتی ابھی پروہس دا اسماء رضی اللہ عنہا آتی ہیں فرماتی ہے کہ جات عمراتم ایک عورت آئی اور ناقب لکھتا ہے کہ یہ اسماء اور یعنی یہ اسماء یہ اسما خود راویہ ہے کہ ایک عورت آئے نبی علیہ السلام کے پاس وقالت نکا آ رہا تھا مجھے خبر دیجیے احدانات عید الف صوب عام میں سے ایک عورت کو اس کو حیض آج کپڑوں میں اب یہ کپڑوں میں تو سب کو حیض آتا مزے کوتا ہو کر فختہ کا کہنا جو ناطران و شار کرتے ہیں تو اشتوں سمجھ گئے شکر تم نہیں سمجھ تو وہ تو, تو یہ تو حیض آتا ہی ہے کپڑوں میں تو اس لیے مارکیٹ نے لکھ دیا کہ تحیز کا معنی یہ ہے کہ ہے تو خون کپڑوں کو لگ جائے تو کہ بتسم کیا کام کرے یہ فرمائے تہ سو اس کو کور چارے خورچے سب مت رسو اس کو رگڑے ایک بار یہ تحتو خورچالے اس کو پھر کیا کرے رگڑے لیکن ہمارے ان کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تحتو کا معنی رگڑنا ہو اور تقرصو کا معنی کورچانا عام ترجمے اردو کی جتنی بھی دیکھو علماء بھی کہتے ہیں تہتونا رگڑنا ہے اور تک رسو ہے لیکن حاشل لکھا ہے کہ تقرص بل ہے نا تو اصفار اس کو کہتے ہیں تو یوں یوں رگڑنا ہو گیا اس کے بعد یوں ہو گیا ہے اب سمجھ گیا ہے تو پہلے کیا تکرسو ہو اس کو خرچے پھر تہدو اس کو رگڑے اس کے بعد کیا کرے وہ تنز ہو اور پانی سے اس کو کیا کرے چھڑکے سے امام بخار کے جائے کہ تنز یہاں پہ مانے کا فل ہے فض الباری لکھتا ہے کہ دل جمی یہاں پہ فصل کمانا ہے تو ہم کہتے اگر یہاں تنظیم پہ مانا ہے غسل ہے تو بورڈ سے کے دوں کے غسل ہے جگڑا ختم ہو جائے وہ تو سلی پی اور نماز پڑھے معلوم ہو گیا کہ خون یعنی دم پہ ہے اس کو پانی سے دھوئے اب یہ دو چیزیں ہیں توجہ کرو اس زمانے میں پانی کی قلت تھی پانی کی کیا تھی بھائی قلت تھی تو پہلے اس کو رگڑے پھر ناخن سے کورچے تو یہ تقلیل النجاست ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا رفع نہیں ہوتا ہے تقلیل نجاست ہو جائے گا اب تقلیل نجاست کے بعد پانی سے ڈولے اچھا اب جب یہاں پہ غسل تنزمانے غسل ہے تو غسل کے مقام پر تنز کو لا کر فصلانی فرماتے ہیں اشارہ ہے کہ خط اور قرض کے بعد تھوڑا پانی کافی ہو جائے گا سمجھ گیا نا تو معمولی سے پہلے سے بھی کیا ہو جائے گا ہمارے بخاری شریف کے نسخوں میں میرے پاس تو ایسا ہے تسلی سی ہے تمہارے سب کے ساتھ تنزی ہو سے پہلے اور بعد میں دونوں میں ماں ہے سب نسخوں میں ہے سارے نسخوں میں ہے تم پڑھ رہے صاحب اما مطلب ایسے ہے جس میں تقرسو تقرسو سے پہلے کی ماں ہے بعض کی ماں ہے میرے پاس فتول باری میں نے دیکھا تو اس میں ایسا لکھا ہے سمت رسو بل ماں ما سے پہلے ہے پستلانی میں ایسا ہے سما تقرس و تنز یہ درمیان میں جو ہر سما الما یہ نہیں ذکر استلاری نے بھی نہیں ذکر کیا میرے پاس جو بخاری بہاش سندھی مستقل ہے اس میں بھی الما دو جگہ نہیں ہے امد تلقاری نے بھی مقرر نہیں ذکر کیا ہے امد تلقاری نے سما تقرس و تنزو ہو بلماء سمجھتے ہو تو تہوت ایک تک دو طرز ہو بلما تو طرز کے کی بات الما کا ذکر ہے پہلے نہیں ذکر تو قسطلان نے بھی نہیں ذکر کیا اور فطل با نے ذکر کیا حاش سندھی بھی نہیں ذکر کیا الماء کو مقرر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ الماء جو پہلے ذکر ہے ہو سکتا ہے کہ من قلم الناسخین ہو لیکن ہماری اردو کے جو محدثین ہیں نا انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے تو ہم بھی اس طرح میں زیادہ بات نہیں کرتے ہیں یہ ہے کہ میں نے تین حوالے آپ کو دے دیے ہیں کہ وہاں, وہاں پہ الماء اور مقرر نہیں ہے چلو <تصفح> جی قربان فاطمہ بنت کے ابھی حبیش فرماتی ہیں یہ فاطمہ بنت کے ابھی حبیش نبی علیہ السلاۃ السلام کے پاس آئی اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ نبی نے امرات میں ایک عورت ہوں کہ مجھے بیماری لگ پڑی ہے کس چیز کی استحاض کی دیکھو کی ایک حیض ہے ایک استحاض ہے حیض آتا ہے رحم سے استحاض آتا ہے عروق سے ایک عرق ہے ایک رگ ہے یہ رگ سے آتا ہے یہ رگ اصل میں پھوٹ جاتا ہے پٹ جاتا ہے تو اس رگ سے پھر خون جاری ہو جاتا ہے اب چونکہ یہ اشتہار دم اشتہار کیونکہ رہنم سے نہیں ہے تو اس کی وہ غلازت بھی وہ نہیں ہے کہ جو دم کی ہے اس لیے ہے وہ دم جو ہوتا ہے وہ نجاست کے ساتھ ساتھ بدبودار بھی ہوتا ہے اور یس علو نکانی مہیج بھی ہوا وہ عظم بھی ہے لیکن اشتہار والا دم عظم نہیں ہے استحاض کی صورت میں اگر کسی کی بیوی مستحاضہ ہو اور زوج اس حالت میں گڑبڑیشن چاہتا ہے تو کوئی ممانعت شرعی نہیں ہے اگر یہ اپنے طبی طور پہ نہ جائے تو الگ مسئلہ ہے لیکن کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے جب ایک ہوگی تو پھر تو پھر, پھر ہوگی نا جب دو ہو تو پھر مرض کی بات ہو اب بات سمجھ گئے ہو مولانا صاحبہ اچھا اب یہ دم عرق ہے جو رگ کے رگ اندر سے پھٹ جاتی ہے چاہتا ہے رگ پھٹ جاتی ہے اس جاری ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ دم جو ہے یہ وہ دم غلیظ کا دم حیض نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حیض جو ہے یہ رات و صداط ہے لیکن استحادل نہیں ہے استحاس کا حکم یعنی عام امراض کی طرح ہے یہ شروع الدائن ہو انفلات تروی ہو فرسرغور ہو یہ کیونکہ معنی نماز نہیں ہے تو استحاظیں بھی مان نماز نہیں ہے اور یہ عرض کر رہی ہے کہ فلاں تو میں پاک نہیں ہوتی یا تو بخاری شریف بڑا جی ہے تو یہاں بھی انہوں لکھ دیا کہ لا اتہر کا معنی یہ ہے کہ میرا یہ دم اشتہار جو ہے یہ دائمی ہے اور یہاں اتہر کا بانے حبس ہو جائے یعنی میرا یہ دم اشتہاد رخ کا نہیں ہے اور ترمی جی آپ پڑھ چکے ہیں وہاں بھی یہی حدیث آئی ہے ابو داود میں بھی آئی ہے کہ مجھے دم یہ اشتہاس ہے اور ایسا ہے کہ انما یا سورج انما جا کیا کرتی ہیں تو یوں سرا واپس تو زندہ ہے پہلے میں فسٹ میں تاریخ کر دی فش تو یہ اصل جو سجد میں اشو جو کمانا کر رہا ہوں بہار کی ہوں بہان ابھی مسئلہ ہو گیا ہے اس کو میں کیا کرتی ہوں یہ نروپتا نہیں ہے ہتیا کروں سلا تھا کیا میں حیض حیضرح دم حیض کی طرح دم, دم اشتہاد میں بھی نماز کو چھوڑ دیا کروں اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نا نہ ایسا نہیں کیوں اے نمازہ لکھ ارت یہ تو خون عرق ہے ول سب حیض یہ حیض نہیں ہے اور دم عرد جو ہے مانے سلاد نہیں ہے اور دم حیض جو ہے یہ مانے ہے فضا اکبرک حیضہ تو کی فضلا جب اقبال کرے تیرا حیض آئے تو نماز کو چھوڑ دے ویزا اکبرک جب ختم ہو پیچھے کرے جائے فخصلی ان کے تو اپنا خون دھو لے سمت سلی پھر نماز پڑھ لے تو باب و غسل دمی فخصلی ان کے دما ہو گیا ترجمہ طلبا اب یہاں سے ترجمہ الباب سراحتن ہے وہ تنظو علما ہے امن ہے امام بخاری فرماتی جس طرح پخت یعنی دن میں غسل مراد ہے تو اسی طرح وہ تنظو علما سی بھی غسل مراد ہے ہم کے امام بخاری شیخ المحدسین اگر یہاں پہ تنزو بان غسل ہے تو بعض غسل بور صدی میں بھی تنظو بان غسل ہے سمجھ گیا ہے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے امنابیچہ چھوڑ دے اچھا فضا اقبالت حیدوں کی وزا اقبالت توجہ کرو بھائی اقبال اور اعتبار میں فرق کیا ہے اقبال آنے کو کہتے ہیں اعتبار جانے کو کہتے ہیں اور یہ اقبال الحیض و ادبار میں حیض کس اعتبار سے ہے آپ کو پتہ ہے احناف کے نزدیک یہ چونکہ تفصیل تو اور کتابوں کا ہے احناف کے نزدیک الوان دم کوئی اعتبار نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور شوافی کے نزدیک الوان دم کا اعتبار ہے اس لیے عورتوں کا آگے باب حیض میں مسئلہ آئے گا عورتوں کا حیض کے اعتبار سے کئی اقسام ہیں ایک ہے مبتع جس کو گلو کے ساتھ اشتہار شروع ہو جائے ایک ہے منہ جس کی عادت تھی مثلا دو دن تین دن پانچ دن چھ دن سات دن اس کو مطادہ کہتے ہیں ایک ہے متحار جو کہ دم حیض اور دم استحاض میں کوئی تمیز نہ بالالوان کر سکتی ہے اور نہ بالعیام کر سکتی ہے اور چوتھی نمبر ہے مم ممیزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے خون میں تمیز کر سکتی ہے کہ یہ دم حید ہے یا دم استحاضہ ہے چونکہ بخاری شریف میں آگے رواج آتی ہے اور ابو داود شریف آپ پڑھ چکے ہیں کیسے عزی سے سنو کیا ہے اس میں حضرت عاشق صدیقہ کے پاس جب مستورات اپنے کپڑے لایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ آشا بھائی اس کو دیکھو یہ حراشا نے کپڑے رکھو ہے لا حتا تر نل قسل بے بخاری میں بھی آ رہا ہے لا کوئی اعتبار نہیں ہے اس خون وغیرہ کا ہتا تر نل قسو جب تک کہ تم اپنے کپڑوں کو خوب پاک و صاف نہ دیکھو گے اس وقت تک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ عزیز ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے یہ سب چینتالیس دیکھیے میرے سنگیوں باب اقبال ماہی و اطباری و کنسانی کن لاتا جلن ترئینا الختری کا تو منل ہے سر چالیس اب ہماری دلیل یہ ہے کہ حیض میں الوان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب یہاں صرف مانا کرنا ہے جو لوگ حیض کے دم میں الوان کا اعتبار کرتے ہیں اور ممیزت اعتبار کرتے ہیں وہ کہتے اقبلت حیض کے بل الوانے وہ اکبرت بل لون فصلی دم وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی کن جو ہوتا ہے وہ گاڑا ہوتا ہے اور اس میں وہ کالئی کی طرف سواد کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب ممتحی ہوتا ہے نہ حیض ختم ہوتا ہے تو اس میں وہ خون مائل ہو جاتا ہے لیکن عوام احناف کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے قارشرحی وقایا اور ہدایت میں یہ مسئلہ پڑھ لیا ہے کلوان ایک حیض اعتبار نہیں ہے اس اعتبار سے یہ اس کا تعلق مزاج سے ہیں ابھی تک آدمی کا خون ہو تو کالا ہوتا ہے میرے طرح کمزور ہو تو اس کے خون میں کال نہیں ہوتی ہے زردی مائل خون ہوتا ہے اس لیے کہ کمزور آدمی ہوتا ہے نا ہمارے نزدیک یا قوت اور ذوق کا لحاظ بھی ہوتا ہے فراغ کا بھی لحاظ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس لیے الوان دم لڑا اعتبار نہیں ہے جو اعتبار کرتے ہیں اقبلت حیضو کی بل بل لون وہ ازبرت اور چونکہ ہم اس کے اعتبار نہیں کرتے معنی کر فیضا اقبلت ہے کی یعنی فیضا اکبرت ایام محیض کی فضلا فیضا اکبرت ایام محیضو کی فضلی ان کے دما تو ادبار اور اقبال ہمارے احمد کے کی نزدیک کیا ہوگا ایام کے اعتبار سے ہوگا قال اعلیام کے تحت وقال قال میرے پیو قربانی کا ثم سمت السلام پھر وہ رو کر ہر نماز کے لیے حتٰ یجی ازارکل الوقت یہاں تک آ جائے یہی وقت آج یہ مسئلہ یہاں سے نیچتے آپ تو ان مسائل سے پارغ ہو گئے ہیں آپ سمجھتے ہو آپ پارغ ہو گئے ہیں کہ آیا مستحض و من بھی سلسل بول سلسل بول سلسل بول, بول نہیں پڑھنا سلسل بول ہو اب اس کا کیا حکم ہے احناز کے نزدیک العضول کل لوقت کل سلاطین ہے تسیل مت کے اعتبار سے شوادی فرماتی العضول کل سلاطین ہے پل کل سلاطین میں یہ ہے کہ مستعضہ عورت زور کے لیے نماز زور کی نماز کے لیے عضو کرے سننی قدر اس کے ساتھ پڑھ سکتی ہے البتہ جو سنن ضوابط ہے اس کے لیے مستقل وضو کرے تلاوت کے لیے مستقل وضو ہو سیر تلاوت کے لیے مستقل وضو ہو کہتے ہیں کہ تتوزی لیک وقت کل سلاطین مراد ہے لکل سلاطین مراد نہیں ہے تو جب لکل کل ہے تو وقت کے دخول سے وضو بنائے تو خروج وقت سے وضو کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اور درمیان بھی سب نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور یہ اختلاف صرف اس میں ہے کہ زور کے وقت کے سے دخول سے پہلے اگر یہ وضو بنا لے تو پھر کیا ہوگا اس وضو سے بعد دخول وقت زور نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی ہے آنا کہتے ہیں پڑھ سکتی ہے اور باقی کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس لیے کہ زور کے وقت سے پہلے اور تنویں شخص کے بعد یہ وقت وقت سلاط نہیں ہے یہ وقت سلاد مقروضہ نہیں ہے تو زور سے سے پہلے اگر کر لے تو اس سے نماز پڑھ سکتی ہے لیکن اگر عصل کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور اس نے قبل جو کل وقت وضو بنا لیا ہے اس وقت اثر نہیں ادا کر سکتی ہے ہمارے نزدیک لی کل سولاطنسی مراد وقت ہے اور اس پہ آتی رسولا تر کے شمس ہیں ہماری دلیل ہے اور بھی یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کسی سے یہ کہہ دے کہ آتی کا آتی کا رسولا کے زور آتی کا رسولا زور تو کیا معنی ہے؟ یہ وقت تو مراد کے وقت ہے بات سمجھ گئے ہو بالکل ہفتہ آئیے زال کل وقت کو یہاں تک کہ وقت حیض آ جائے اب اس پہ ہم نے تو اشارہ کر دیا ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے اور آگے تم بڑے بڑے بزرگ ہو آگے جاؤ یہ اچھا آدمی دو سال ہو گئے خدمت بن رہا ہے ابھی کاغی بن رہا ہے بہت بڑا آدمی ہے یہ خدمت والا جو ہوتا ہے نا یہ مول بھی بنتا ہے یہ ہمارے استادوں کا تجربہ ہے بشرتے کی یہ تکرار اور مطالبی کر کے سوچ جائے گا میں خدمت کرتے ہوئے مل جائے نہیں سمجھتا ہوں باب و غسل منی وہ فر کی وہ غسل مائ شیب ما منل یہ باب ہے دربیا نے غسل منی یعنی منی کے دونے میں وہ فر کی ہی اور اس کے کورچنے میں وہ غسل ماں یوسیب منل آ اور دوہنا اس چیز کا جو پہنچتا ہے آدمی کو منل مر اطے عورت سے ایمان بخاری رحم اللہ یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح غسل دم ہے تو اس طرح غسل منی بھی ہے اور امام بخاری رحم اللہ یہاں یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ منی نجس ہے منی کیا ہے نجس ہے جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ منی نجس ہے اور یہی امام بخاری کا میلان بھی ہے اور امام بخاری کا مسلک بھی ہے البتہ امام شافعی اور امام احمد رحم اللہ کے نزدیک منی جو ہے یہ پہلی تو نہیں ہے یہ پاک ہے جمہور حضرات فرماتے ہیں منی نجس ہے امام امام شافی امام احمد فرماتے ہیں رحم اللہ منی بات امام بخاری رحم اللہ چونکہ مالکی مذہب کی طرف مائل ہیں زیادہ ہیں یہاں پہ ہم فی مسلح کی طرف مائل ہیں جمہور کی طرف مائل ہیں تو ایک امام بخاری ہمارے ترجمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منی کو دویا جائے اس لیے کہ منی پری تھے اور فرق ہی منی کو کورچے بھی جائے وہ غسل ما یو من منل اور دویا جائے ہر اس چیز کو کہ مرد کو عورت سے جو پہنچتا ہے اب دیکھیے علماء حضرات یہاں پہ غسل منی کا ذکر ہے فرق منی کا ذکر ہے لیکن غسل مایوسی بھی نل مرا وہ چیز جو مرد کو عورت سے پہنچے اس کے دونے کا ذکر یا تو نہیں ہے اب میں غور کیا ہے نا غسل منی کا ذکر حدیثین میں آتا ہے فرق منی کا ذکر بھی حدیثین میں کیا ہے آتا ہے لیکن میرے دوستوں یہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ اصل ما یو سب منل کیا ذکر نہیں ہے بعد میں تو ذکر ہے لیکن حدیث حجیف ماسبن المرا کے کا ذکر نہیں ہے تو درج مصولفات کی توضیح عام طور تو سے حادث سے ہوتی ہے اور یہاں پہ ذکر نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو اسی طرح یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اس حدیث سے نہ فرق مایوسی نلمر آ کا ذکر ہے نہ غسل مایوسی المر آ کا ذکر ہے تو بعض وہ ہے اور عنوان اس کا تفصیل نہیں ہے عنوان کی وضاحت موجود نہیں ہے آپ نے آشا دیکھا ہوگا اس پر محدثین نے بہت بڑا کلام کیا ہے ایک کلام تو یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ امام بخاری رہے اللہ باپ تو باندھ گئے باپ باندھ گئے باپ باندھ گئے لیکن امام بخاری کو مار وس نے معاشی نلمر کے موافق کے لیے اس کی شرط پر کوئی حدیث نہیں ملی ہے کہ امام بخاری نے اس نے ذکر نہیں کیا ہے بات سمجھ گئے ہو معاشی نے نلمر آ اس کی تفصیل حدیث سے ثابت نہیں ہوتا جب نہیں ہوتا ہے تو امام بخاری نے یہ تین عنوان کیسے ذکر کیے ایک جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے عنوان لکھ دیا پھر ارادہ تھا کہ میں اس پر حدیث لاؤں گا لیکن امام بخاری کو اپنے شرط پہ حدیث نہیں ملی اس لیے چھوڑ دیا ہے دوسری بات علماء یہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ جو تھے نا انہوں نے عنوان قائم کیا ارادہ تھا کہ اس کے لیے حدیث جب لوکوں گا تو امام بخاری کو نظر ثانی کا موقع نہیں ملا یا کہ حدیث لانے کا موقع امام بخاری کو نہیں ملا لیکن اس پہ محدت اعتراض کرتے ہیں اس لیے کہ امام بخاری بخاری سے کب فارغ ہوئی تھے ہجری دو سو تینتیس یا تینتیس یا تینتیس ہجری تینتیس میں امام بخاری بخاری کے لکھنے سے فارغ ہو گئے تھے. امام بخاری کی وفات کب ہے دو سو چھپن میں دو سو چھپن میں اگر یہ تمہیں یاد نہ ہو تو میرا چھپن نمبر یاد کرو میرا نمبر بھی چھپن ہے تو دو سو چھپن میں امام بخاری کی کب وفات ہو گئے تو سنجیا تینتیس سے چھپن تک کتنا عرصہ رہتا ہے بنتا ہے سیستارا. تو کیا کئی سال بخاری رحم اللہ نصار بیٹھے تھے ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی بخاری کا مطالعہ کر کے اور جناب علی اس کے لیے حدیث لاتے اس لیے محدثین فرماتے ہیں یہ گھر سونی ہی نہیں ہے مزیدار واہ ان شاہ کشمیری رحم اللہ واہ شیو لگی سے دریا اللہ وہ فرماتی یہ بات چھوڑو ادھر ایمام بخاری مایوسی بس سے دو مسئلے ثابت کرتے ہیں مرد کو جو چیز توجہ کروئے مرد کو عورت سے جو چیز پہنچتی ہے وہ دو ہیں ایک منی ہے اور ایک رتوبات ہے رتوبات فرض ہے ایک کیا ہے منی ہے اور ایک رتوبات فرض ہے رجول کو جماع کی حالت میں سب سے پہلی جو چیز پہنچتی ہے عورت کی جہاز سے وہ عورت کی منی ہوتی ہے اس لیے کہ مرد کی منی تو رحم میں جاتی ہے نمبر ایک اگر رحم اس کو نہیں جذب کرتا تو سب سے پہلے منی عورت کی نکلتی ہے اس کے بعد جب رجو کا آلہ خارج ہوتا ہے تو پھر ماں بک منی اس کی پیچھا کیا مسئلہ سمجھ گیا امام بخاری بخاری یہ سب بتانا چاہتے ہیں کہ غسل منی بھی دونا ہے اور وہ منی جو عورت کی مرد کو پہنچے اس کو بھی دونا چاہیے اب سمجھ گئے ہو بھائی تو ماں اسکریمرا سے کیا مراد ہے منی مراد ہے عورت کی منی جو مرد کو لگ جائے اس کے دونوں کا حکم آپ سمجھ گیا یہ انور شاہ صاحب کے مکتا عجیب ہے کہتے ہیں اس لیے کہ تو جو کرو مایوسی بجو نلمرا کتنی چیزیں ہیں منی رتوبات ہیں تو یہاں پہ امام بخاری منی کا ذکر کرتے ہیں اور سفر تینتالیس پر جو ہے نا کے فرض کا ذکر کرتے ہیں ترتالیس نکالو ترتالیس لیکنیا بابو ازل تکل کے تان ازل تکل کے تان پھر اس کے بعد انتیسواں بابات ہے بابو غسل ما مایوسی من پر جل مر آ جلدی کرنا نکالو زب نکل کے تعینات کے بعد کیا ہے ماشاءاللہ اللہ, ماشاء اللہ،, ماشاء اللہ،, ماشاء اللہ. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں کہ نہیں ماں وہ من فرض مرا تو فرض مرا میں کیا ہوتا ہے روٹیبت ہوتا ہے منی فرض میں ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے ہوتی ہے منی فرض میں ہوتی ہے منی تو ترائی میں ہوتی ہے وہاں سے چلان لگا کے آتی ہے منی کا راج یہ لیے لیکن رتوبات تو فرض نہیں ہے نا اب مسئلہ یہ اگر ایک ادمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے جمع کرتا ہے اب دونوں جناب عالی مفل و سیاح ہیں اب عورت کی مزید ہے عورت کی رتوبات میں اگر مر کے ساتھ چمٹ گئے ہیں مر کے قمیض کے ساتھ سدوار کے ساتھ تو وہ رتوبات اس کا ہونے کا حکم ہے یہاں پہ منی جو عورت سے ربرط رجن کو پونچتے اس کے حکم ہے تو لہذا امام بخاری سے نہ حدیث رہ گئی ہے نہ ہی مقرر ہیں بلکہ یہاں پہ مسئلے ماشی من المرا منی ہے وہاں مائف المرا رجوبات ہیں علما زندہ آباد ہیں اسلام شو بھائی ہاں پڑھیے نا اجمیر نے تو منی کی بدباش نہیں کی ہے چلو یہ حقیقی مکمل ہو جائیں پھر میں باس کروں حضرت آسر سے دیتا فرماتی میں دوتی تھی جنابت کو جنابت ذکر جنابت مراد اثر جنابت ہے آدمی جنب کب ہوتا ہے کہ کہیں چلے جائے نا کہتے ہیں ہاں عمر عمر خطاب کہتے ہیں یہ حال ہے تمہاروں کیا کہیں آگے وے فات آ رہا ہے بھائی ہوئے تم وقت بھی چنگی ہو بخاری بھی تو بے نہیں ہونا ایسی ہوں ان آنے والے بخار فلم دیکھے میں فلمیں دو مندر سے نہ طالب علم بخاری نہ پٹے پھرنا میں نے ساتھ ساتھی کو کہا میں نے کہا ہم نے بخاری پڑھ لی جنابت کب ہوتی ہے منی کی خروج سے ہوتی ہے نا ٹھیک ہے نا تو اصل جنازہ میں نے سوبن نبی ص اللہ سے نبی پاک کے جانے سے کپڑے سے پایا کرو جو اللہ نبی پاک نواز کے لیے نکلتے تھے اور ان بخار نا افی سوبی اور بے شک منی کا منی کی اثر منی کی اثر نشانات پانی جو دھوئے جاتا تھا آگ کے کپڑوں میں تھا بات سمجھ گیا ہے اب دیکھو ہے ادر شاہ صاحب کی میں دیکھتا ہوں ان علماء کو پتلی تم دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے آپ کو کا طریقہ تو آتا ہے اس لیے کہ آپ کا یہ فن ہے آپ کو کا طریقہ بتایا جاتا ہے ہمارے زمانے میں ہم تو دیہاتی لوگ ہیں تو ہمارے اساتذہ جو تھے نا وہ نے کہا کرتے تھے کہ مطالعے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنا سبق صرف عربیت کے لحاظ سے دیکھو کوئی معنی کوئی مطلب کوئی مقصد نہیں عربیت کے لحاظ سے دیکھو کہ یہ عربیت کے لحاظ سے یہ کس طرح ہے ترکیب اس کی کیا ہے ترکیب کیا ہے وغیرہ وغیرہ عربیت کے ساتھ مطالعہ کرو عربیت کے بعد اس کے پھر معانی کے لحاظ کرو اب اس لفظ کو کیا معنی ہے اطلاع ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے جب یہ دونوں ہو جائیں گے نا تو پھر کوشش کرو کہ اس سے مصنف کا مقصد کیا ہے اس سے بعد سے کیا بتانا چاہتا ہے یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مطالعے کے لیے اہم چیزیں ہیں اب جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو وہ الگ چیز ہوتی ہے لیکن جب ان شیوخ کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں تو ایک معدس نے لکھ دیا ہے کہ مایوسی بن المرا ادھر آ گیا ہے آپ سلو جنابت سو بن نبی نبی کی کپڑوں سے میں اثر جنابت دھوتی تھی فیاب سلاد آپ نے کرتی نماز کے لیے اور اس کا اثر آپ کے کپڑوں پہ ہوتا تھا یہ اثر جنابت جو نبی نصیبہ کے کپڑوں میں تھا یہ من منیل عائشہ تھا محدث تو مائی من میں ثابت ہو گیا انور شاہ کشمیری صاحب زندہ آباد بہت شکریہ رحم اللہ اس لیے میں نے آپ کو پہلے درس میں کہہ دیا تھا کہ محدث بننا چاہتے ہو تو ان دو محدثین کی کتاب ضرور دیکھ لیا کرو ابو داؤد پہ بزل موجود دیکھ لیا کرو اس لیے کہ مولانا زکریا رحم اللہ فرماتی یہ رائے میرے حضرت جی کی ہے تو آپ سمجھتے حضرت جی خلیل احمد صاحب ہی ہے والدی کے ان کے والد مستقل بڑے بزرگ عالم تھے ایسے امراض کیا ہے سارے بزل ہے پتنی فقاحت اور فن حدیث کی پتنی بھلائی ہیں کہ کیا ہے عجیب چیز ہے ان کو میں نے بتایا میں نے میرے پاس طالب علم آئے نا تو طالب علم تو شادی ہوتی ہیں یہ آستا ہے وہ دو دن رہا تو درس قرآن میں رہا پھر اس کے بعد جمعہ تھا تو جمعہ بھی پڑھا نشک بھی سنا پھر رمضان میں قرآن آخر کا قرآن پھر درس تھا تو درس قرآن بھی سنا مشکل بھی سنا. سنی جمعہ بھی پڑھا میرے پیچھے اگر میں گاڑی پہ جا رہا تھا تو طالب علم وہ کہتا ہے یار یہ مورتی صاحب یہ پتہ نہیں کیا آفت ہے یہ آفت بنا ہے یہ تو بہت بڑا آفت ہے اردو طالب علم کہتے بھائی آفت کیسے ہے کہتے جو میں پڑھاتا تھا تو ہم نے کہا کہ یہی خطیب ہے اس کو اور کچھ چیز نہیں آتی کہتے مشکل دیکھا ہم نے مشکاط تو پڑھا میں نے کہا یہ تو تھا جب قرآن کے درخت کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہے کہ اس کو کترو قرآن آتا ہے اتنے کوئی گاڑی بھی چلاتا یہ تو آفت ہے پتہ ہمارے پٹھانوں کے یہ اصطلاح ہے نا اب میں بھی کہتا ہوں کہ ان محدثین کو دیکھو نا یہ آپت علم ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں پھر میرا ذہن اوپر سہابا تک چلے جاتے ہیں پھر ندی پاک کی طرف بھی ٹھیک ہے نا ندی کا بہت بڑا علم بہت یہ انشا کشمیری اور یہ بڑے بڑے بزرگ ان کی کیا حیثیت نسبت بھی نہیں ہے وہاں پہ ہم ان کے علوم کو حیران ہوتے ہیں پھر ندی کا کتنا بڑا علم اچھا پھر باوجود اس کے اللہ فرماتے ہیں وہ ماں اوتی تم نلّا پھر اللہ کے علم کا کیا اب بات سمجھ گئے ہو بھائی سنگے ہو ہاں میں بوکالما کی سو تو بوکالما یعنی پانی کا اصل کپڑوں میں تھا ایک آگے والد پہ بات ہوگی جب اسے منی مراد ہے آگے جلد جلدی کرو نا وہ اثر الغسلی تھی سو بھی بکاول ماں اور دونوں اثر آپ کے کپڑوں میں تھا وصول غسل کیا ہے بوکاول ماں رہتا ہوا اپنے آگے جو اصان ہے اچھا چیرو مسئلہ ہے گیا منی کی نجاست اور طہارت پہ تھوڑا سا کلام کرتے ہیں امام بخاری کے نزدیک جمہور علماء کے نزدیک منی پلیت ہے ایمان شاسی اور احمد ابن حنبل کے نزدیک منی پاس توجہ ہے علما شاسی اور احمد کی دلیل تہارت منی کے لیے فرق المنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو فرق کرتے تھے فرق مانا فرق نہیں کرتا ہوں کیا کھوچنا کہ آپ کپڑے پر اگر منی لگی ہوتی آپ فرق کرتے تھے تو جس چیز کو فرق کیا جائے فرق اردو میں بولوں جو جس چیز کو کورکا جائے تو اس کا ظاہر اثر تو چل جاتا ہے لیکن کاگو کے اندر جو ہے اس کا اثر باقی رہتا ہے اور آپ جو ہے منی مفروکر کے بعد آپ نماز پڑھتے تھے تو گو کہ اس جانے میں تو اثر منی ہوتا تھا اور آپ پڑھتے تھے اگر یہ پری ہوتی تو پڑتے لیکن یہ پاک ہیں اور ایسا پاک ہے جیسے روایت کے دارے میں آیا ہے کن مخاتا کے ون مخاطے ناخ وہ کیا کہتے ہیں نا نہیں ناکی بلغم ہوتا ہے ریچ ناک کی ریچھ اور بلغم فن اس میں بھی لذوجت ہے اور یہ پاک ہے تو منی بھی ریڑھ اور بلغم کی طرح ہے تو لہذا پاک ہے ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ امام شاضی رحم اللہ حدیث الفرق سے استدلال کرنا بے المنی یہ استدلال غلط ہے ایک محدث کی بات ہے میں کہتا ہوں یہ طہارت نامکمل ناکافی ہے اس لیے کہ منی کی دو قسمیں ہیں ایک منی یابس ہے اور ایک منی رتب ہے رتب کے لیے غسل کے بغیر نبی پار نے کوئی طریقہ نہیں استعمال فرمایا البت منی یابس کے لیے کھروچنا آپ نے فرمایا ہے اس کوروچنے سے نجاست کی رفع نہیں ہوتی ہے اس خرچنے سے نجاست کی تقلیل ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے خرچنے کے بعد جب پانی نہیں ملا تو آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو یہ تکلیل نجاست ہے اور نجاست جب قلیل ہو جائے تو سر سے نماز ہوتی ہے جیسے غلیظہ میں بے قدر درہم آفا ہے اور خفیفہ میں روبو سو آفا ہے تو یہ برائے تقلیل ہے برائے رفع نجاست نہیں ہے ٹھیک ہے بابا ایک بات دوسرا جواب وہ کہتے ہیں کہ مانی اس لیے پاک ہے کہ یہ منی مادہ تخلیقی انسان ہے اور انسان میں انبیاء علیہ السلام ہیں انسان میں بڑے, بڑے بڑے بزرگ شخصیات ہیں تو اگر یہ منی جو مادہ انسان ہے اگر یہ پلیت ہے تو پھر انبیاء کا مادہ بھی پلیت ہے اور یہ بات تو مناسب کیا ہے نہیں ہے ہم کہتے ہیں شافی صاحب آپ کی یہ دلیل یا اشتدال جو ہے یہ بھی ناکافی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو چکر اگر آپ کہتے ہیں منی پاک ہے اس لیے کہ مادہ انسان ہے اور انسان میں انبیاء بھی ہیں تو بابا انسان کی انسان کی پیدائش کا مادہ خون بھی تو ہے خون پارٹی کی پہلی تھے چھوسا بھی فرماتے پہلی تھے جب خون پہلی تھے وہ مادے انسان ہے تو اگر منی پلت ہو کر مادے انسان ہو جائے تو کون سی مشکل بات ہے جو آپ سمجھ گئے سنگیوں وہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے وجہ تو یہ ہے کہ منی ہندوستان کی مادے انسان ہے اور انسان میں انبیاء بھی ہیں اگر ہم اس کو پلیت کہیں گے تو مادے انبیاء بھی پلت ہو جائے گا وہی تو مناسب نہیں ہے لہٰذا یہ کیا ہے پاک تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماد انسان تو خون بھی ہے نا اقراط بسمر ربرضی خالا خالاک انسان منٹ حالت حالت کیسوں کہتی خون جمے ہوئی خون کو تو یہ بھی تو ماد انسان ہے اگر یہ پاک پلی تھے تو پھر منی بھی پلی تھے اگر یہ پاک ہے تو پھر منی بھی پاک ہے ٹھیک ہے سنگیوں دوسری بات ماشاء اللہ انوی بات چنگی سونی بات ہم کہتے ہیں منی دو قسم ہے ایک منی خارج ہے ایک اس طرح کرو اس طرح پہلے معذر نکلو ایک منی ہے جو کہ مستقر اپنے مقام میں ہے اور ایک منی وہ ہے جو کہ اپنے مستقر کو چھوڑ دیتی ہے منی مستقر بالمحل یہ پارک ہے منی مستقر بالمحل یہ پاک ہے اور منی متجاوز انل المحل یہ پلیت ہے خون اپنے مقر پر کیا ہے پاک ہے خون جب متازی ہو جائے قدر سے جبھی کو چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ منی کی دو قسمیں ہیں ایک منی خارج ان خارج ہے ایک منی خارج ان خارج ہے اور ایک منی خارج علا لا خارج کے دو یا ایک منی خارج علا داخل کے دو اب یہ مجیب اللہ ہے نا اب اس کی پیس ماشاءاللہ منی سے بھری گئی ہے کہ نواز پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا اب کنواز تم تو حامل منی ہو منی کو اٹھائے ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو ہوتی ہے بابا اگر حامل ہاں خاصورات کی نماز ہوتی ہے تو حامل ہاں منی کی بھی تو ہوتی ہے نا ہم نہیں سمجھتے ہو ہم کہے تھے ایک منی خارج علا خارج ہے <تصفح> یعنی منی باہر نکل جائے وہ <تصفح> منی خارج خارج ہے وہ پلیت ہے ایک منی خارج علا داخل ہے وہ پلیت نہیں ہے جس طرح تم حامل منی ہو آپ کی نماز ہوتی ہے تو یہی منی اگر نکل کر مر سے اور رہے میں روجن داخل ہو جائے تو منی خارج علا داخل ہے خارج علا لا خارج ہے وہ مادھے انسان ہے وہ پاج جو باقی باہر آ جائے تو پریت ہے تو ہم اس منی کا ذکر کرتے ہیں کہ جو خارج علا خارج ہے خارج لا داخل کی بات ہی نہیں کرتے اس میں تو سور بھی نہیں آتا بابا تو جو پتر کی انسانی ہے مادہ انسانی ہے تو ماتا ہے تو منی خارج خاروضہ داخل ہے خارج خارجیلا خارج ہے آپ <سؤال> بات <باہا> سمجھ گئے اس <سؤال> لیے ہمارے اساتذہ فرماتے تھے مما ان <سؤال> <سؤال> تو کیا ہمارا کرو گے لوگ کہتے ہیں کس کہ پر کی ہلکا پانی ہمارے شروع فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کہنا مہین ضوی پانی کمزور پانی عدد کرو مہین ضعیف اور کمزور پانی اسپت پڑے میں اسپت کہتے ہیں اسپت پانی نہیں اسپک کا کیا مان کرو مجھے کم اردو نہیں اسپک یہ حقیقی حقیر ہوتے ہیں جی کی بات اچھی ہے حقیر پانی تو حقیر نہیں کہنے اب ان شاء مسئلہ حل ہو گیا آگے گا آپ دیکھو مستقل مختصر مسئلہ ہے ادارہ تصل جناب جب ایک آدمی جنابت کو دو لے اوگائی روحا یا جنابت کے علاوہ منی تو لے یا حیض کا اثر دو لے پلم یا اور اس کا اثر نہ جائے تو حکم کیا ہے اب امام بخار نے حکم کو چھوڑ دیا ہے حکم راشد راشد کے حوالے کر دیا ہے جب منی کو دھویا جائے جنابت کے اثر کو دویا جائے اب اس کا اثر جاتا ہی نہیں ہے تو حکم کیا ہے نماز ہوتی ہے اب دیکھو مسئلہ نجاست دو قسم کا ہے ایک نجازت مرغی ہے اور ایک نجازت غیر مرغی ہے جا غیر مرضی کے لیے تسلی سے سلاسن والعصر و لاسروں یاد ہے نا تین دفعہ دھونا ہے ہر دو ار وقت نچوڑنا ہے ہمارے ایک استاد محترم تھے وہ اپنے کپڑوں اپنی بی پہ دلا میل وغیرہ ختم ہو جاتا صرف اللہ سے مسجد پہلے علموں کو کہتے کہ ابھی اس کو چھڑ دے دو تو طالب علم پانی میں نیچے کرتے پھر اس کو نہ چوڑتے پھر نیچے پھر نہ پھر نجی، پھر, پھر, پھر ڈالتے ہم ایک استاد یہ جی کہ کہتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے نا ان میں اصر کی قوت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور کتاب نے والا اصر و کلّمر تین لکھا ہے تو یہی حصر کر نہیں سکتی ہیں طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے ادھر کہہ دیا کہ میں نے کہ ان کے لیے دونوں قائم مقام آسر ہے اس لیے کہ جب یہ کپڑے دھوتے ہیں لاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو بالکل صاف ہوتے ہیں تو صاف کہتے ہو کہ وہ اثر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا میں نے جب یہ بات کہی تو میرے استاد نے مجھے کہا پکڑ ہی بچیا ہمارے بچپوں کی باتیں پکڑے بچیا میرے کام میں مداخلت مت کرو یہ نہیں میری دل قوی تھی نا میری دل کیا دی اب یہ رومبال ہے یہ پلت ہو گیا ہے روبان ہے یہ پریت ہو گیا اب اس کو اس میں جب میل ختم ہو گئی ہے تو گو کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں رہی نا اس سے میل جو ظاہر ہو گیا ہے تو کیا ہو گیا ہے وہ اثر ختم ہو گیا ہے لیکن وہ اختیار تھا لیکن آپ کتنی احتیاط کی ویکار لیے اس لیے کہ حدیث میں بور اس اب دیکھو نجاستی مرگیا مریا کا طریقہ کیا ہے الحسر طلاسمر مرات وسرو کل مر ٹھیک ہے بھائی سنگیو تین دفعہ دونا ہر دفعہ نہ چھوڑنا نجاستی مرئیہ جو ہو مرئیہ جو ہو زی جسم ہو یا غیر زی جسم ہو تو ازال عین سے تہارت حاصل ہوگی ازال عین سے کیا ہوگا اثر ختم کرو گے تو نج... تہارت حاصل ہوگی اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ دوئیں دوئیں دوئیں اور اس کی ایسی حیثیت ہے کہ اثر اٹھتے ہی نہیں ہے پھر کیا کریں پھر کیا کریں تو فرمایا اگر اثر باقی اب یہ آخر لگاؤ اگر نجاستی مرغی کو بطریق شرعیہ دویا گیا ہو یہ یقید لگاؤ اگر نجاستی مرغی کو بطریق شرعیہ دویا گیا ہو پھر اگر اثر اس کا رہتا ہو تو یہ جوزو لایو کلف اللہ وسلم ونپسی شباب جانا سمی ساتھ سلیمان جسو بھی ایک خبر جس کو اثر جناب فرمایا آپ نماز کی نکلتی تھی علما اور اس کا اثر جو تھا اس میں تھا کیا باقی مارے گا پترا یعنی پربلم آگے اے میں میںرسا حدیث میں روز ہوتا یہ اصل ماں بقول ماں کا حدیث میں جو آتا ہے کیا مطلب تم جو چیز بھی دو منی دو لو نا منی کو دو لو یہ منی تو آتی رہتی ہے طلبہ جب صبح سلوار کو دو لو صحیح دو لو سے دو لو تمہارا یقین ہو گیا کہ اصل اجازت منی کا ختم ہو گیا ہے پھر سنگو من کے اثر دو آ یہ مقدمہ کے ہی اثر مراد ہے اب سمجھ گئے نا نفس پانی وہ گیلا مراد نہیں ہے ابھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے لیکن یہ پاک اب سمجھ گیا ہے آگے جاو اس میں جکرا ہے ہاں حدیث چلو ہر تشا منی سو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنما میں ہو <coughs> کیا پھر دیکھتی تھی حضرت آشا اس منی کو فی نبی ندی کے کپڑوں میں اب دیکھ دیکھیے اس منی کو دیکھتی تھی دی کپڑوں میں تو منی تو چلی گئی تھی یعنی اثر منی فی بو کاتن او بوکو بوقا بوکاتن بوقا راجی کے شکاسن فرمایا تھا بوکان فرمایا تھا وہ اثر منی <تصال> لندوالی <پسورت> کو <کی تصال> صورت کے ٹری کی صورت میں وہ اثر ظاہر ہوتا تھا آگے جاؤ <تصال> گرشن و سنگیوں مسئلہ تو آسان نہیں ہے مسئلہ بہت مہنگا ہے مشکل ہے امام بخاری اپنے مسلب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ابوال الابل, یہ بل یہ بابر بیان حکم اونٹ کے بول کا وہ دوا بھی آم درندوں آم چوپاؤں کا وہ لگانے بکریوں کا وہ مرا بھی دیا اور ان کے باروں کا جہاں پہ جمع کی جاتے ہیں بس یہ ختم کرو یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے مطلب وسلح ابو موسا کی دار البریدی ابو موسری رضی اللہ عالم نے ڈاکان میں نماز پڑھی بری داخان اس کرے دار البریف داخان اس لیے کہ فریدی جبیا ابھی سعودی جاؤ وہ داخانے پہلے لے کے ہوتا ہے فریدی داخلی اور برید و خارجی ملکی خطوط اس میں ڈالو خارجی خطوط اس میں ڈالو تو یہ دار تھا دار البرید تھا بات سمجھ گیا بولنا اور یہ خوفی کا اس زمانے میں دعوت آپ جانتے ہیں آپ نہیں جانتے آپ چھوٹے ہیں ریشمی رومبال تک کیسا پڑھے ہیں کتابوں میں ہندوستان کی علماء افغانستان کی علماء کو رومبال میں خبر لکھ کر بیچتے تھے ریشم رومبال فلاح رومبال اب مطلب یہ تھا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسا تھا دیکھو ہم ابھی ازرو مولانا عبدالسلام صاحب علیہ علی سیات فرمائے اللہ کا چرجی وڈیر علما نے چلی ان کو خط بیچتے ہیں اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ یہاں سے ایک آدمی حضروں تک چلے جائے غریب ہیں تو جامع ابو بکر وہ ایک مقام ہے پھر آگے جاؤ جناب علی کیا کریں کالو خان کالو جائے کالو وہ دوسرا مقام ہے تیسرا مقام حضر ہے اب ہم یہاں خط لکھتے ہیں فیا صاحب یہاں پہ سیکل پہ جاتا ہے جامع ابو بکر میں رکھ دیتا ہے اس پہ لے ہیں یہ خط مول السلام صاحب پھر وہاں سے کوئی طالب علم خط اٹھا کر کالو لے جاتا ہے وہاں دوسرے دفتر ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ لیتا ہے وہاں سے خط لے کر اضرو پہنچا دیتا ہے تو یہ کوفن میں دارالبرید البریف تھا یعنی داخانہ تھا اب سمجھ گیا تو ابو شریف دار دارالبرید میں نماز پڑھ رہے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالبرید ایسا نہیں تھا جیسے تم نے یہ بنائے ہوئے ہیں کہتا ہے وہ سرقین سرقین یہ نہیں لیٹ لیٹ ول سرقین علاجم بھی تو جو کرو اور اس کے قریب سرقین بھی پڑے ایک بات ول بری تو علاجم بھی اور سہراج بھی, بھی تھا قریب تھا یہ نہیں کہ نماز کی جگہ نہیں بری میں نے کیا سہراج وہ بھی قریب تھا تو ہم نے کہا یار نوشا بات سمجھ کے بولناسا آج سرقین جیل کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں وہ بریہ کیوں نہیں پڑھتی فرمایا ہا ہونا وہ سب اصو اتنے نے البنیچ نماز پڑھنا دیر کے قریب دو سہارا بچ پڑھنا دونوں برابر ہے نماز ہوتی ہے اب بات سمجھ گئے مولانا صاحبہ ابیمان بخاری یہاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ سے مسئلہ سنو اس کے بعد دلائل سنو اس کے بعد اب ہا امام بخاری کی مس ثابت کرنے پر آدمی نہیں سمجھتا ہے یہ اس بات سے کیا بنانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں باقی کتابوں کے رموز بڑے آسان ہوتے ہیں امام بخاری اصل میں یہاں بولبل کی پاکوالے ثابت کرنا چاہتے ہیں بول البل پاکوالے ثابت کرتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کہ بول البل پشار کے لیے اونٹوں کا یہ کیا ہے دوا کے بھی چار چوپائی کے بھی پشاب پاک ہے تو بکری بریڈ وغیرہ ان کے بھی پاک ہے اس لیے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ بول مایو کر لمو پاچ اور اس پہ بات کرتے ہیں دیکھو کہ امام شاخی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ بول مایوک اللہ ہوں نچس ہے ایمان مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ بول مایو کلام یہ پاک ہے امام بخاری بھی کیونکہ مسئلہ کے مالکی کی طرف کیا ہیں ہاں بولو کیا ہیں مائر ہیں تو امام بخاری نے فرما دیا ہے کہ بول دماکو مایو کلام یہ پاک ہے اگر پاک نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پینے کا حکم کیوں دیا ہے یہ نمبر ایک دل اگر یہ پاس نہ ہوتے تو الغنم میں آپ نے نماز کیوں پڑھی ہے نمبر دو نمبر تین ابو صاحب سرقین کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے بریہ موجود تھی تو یہ پاس ایک اس لیے تو پڑھتے تھے اور سمجھ گئے جواب نمبر ایک بخاری صاحب ناراض نہ ہونا آپ کے استدلال امنا سے حجت نہیں ہو سکتا ایک بات اس کی یہ ہے کہ مراد الغن میں نماز پڑھنا ہم بھی اس کے قاعدے کی جائز ہے نجاست کے اوپر نماز پڑھنا حرام ہے اگر آپ کے پاس نجاست پڑی ہے اور آپ کے نماز کا محال جو ہے وہ پا کے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نماز ہوتی تو جگر تو محل سولاد میں ہے تو نماز کے لیے تو ماہ تعر ہمیں چاہیے تو یہ ماہ تعر تو ہیں شفقین کا ہونا نہ ہونا اس کے ساتھ نماز میں کوئی حل نہیں ہے دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمائے کہ فی مرادز الغنم ملاد الغن فی تصولی ایبل ابو دارود ترمیزی جہاں اونٹ کا استبل ہو کہاں نہ پڑھو جہاں ہو بکیوں کا وہاں پڑھ سکتی ہو کیوں ان میں شراکت ہے ان میں شرارت ہے آسان بات ہے میں کیا ہے شرابت ہے شرارت ہے ٹھیک ہے نا ایک بات ہے اس سے آدمی ڈرتا ہے ببو کر بھی بانٹتا ہے پھر نمبر تیسری بات یہ کہ بکری پیشاب کرے تو پشال اوپر جاتا ہے سب کہتے ہیں ہاں یار کیا کرتے ہوئے بکری پیشاب کرے تو پشال اونٹ پیشاب کرے تو وہاں جاتا ہے کرتا ہے نا اس کا لوگ اوپر پڑا ہے اور بھی نیچے نہیں ہے پیچھے کی طرف ہے وہ جب پیشاب کرتا ہے شکا ہے تو وہاں خطرہ ہے کہ تم نماز پڑھو اونٹ کہیں اٹھ کر پیشاب نہ کر دے سب کچھ خراب نہ کر دے اگر بکری پیشاب کرے بھی تو پشا کدھر جائے اور نیچے تو اکیلے تو نہیں لگے تینوں زمانے میں کیا تھا ختم ہو گئی ہے سی پہ ہو نہیں ہے ٹھیک ہے مانونا اب مت تو یہ رہ گیا ہے کہ افوال البل کا کیا حکم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ افوال البل جو ہے یہ نجب ہے ٹھیک کہ ہاں یہ نجاست اسیفہ ہے لیکن ہے نجب شوافی ہمارے ساتھ امام مالک و احمد فرماتے ہیں پاک امام بخاری فرماتے ہیں پاک ہم کہتے ہیں دلیل دلی کہتے ہیں امن کو نبی علیہ السلام سود اہم دودھ کے پینے کا افوال کے مرنے کا مجلس. یا پینے کا وہ پھر ہم اپنا جواب دیں گے افوال کے پینے کا البان کے پینے کا حکم دیا تھا اگر یہ پلیت ہوتے تو آپ نے پینے کا حکم کیوں دیا ہے یہ ان کے دلائیں تھے ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ جواب دیں گے حدیث ختم کرو <got flag manding language> السلام علیک و رحمت اللہ و برکاتہ اور حریرہ قیقوم الذی انا فرع من نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پانی واشے رب من ابوالہ ابوالہ اور البنہ فصرفوا فما صلو کثرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفى النعامل اور ال اور نایب رتقا جانے فما صان حوالیہ بہ انصاف و قطع عیدی و مارل من سنگیو حدیث سنو آنس پرماد نا سمین اوکھلین او رینا آدمی آئے, آئے یہ تقریب ساتھ تھی یا تھی آدمی آئے اکل سے یا آٹھ تھے آج میں آئے اوکھل سے یا شک راجی نہیں ہے کیا اس لیے کہ آج تو ان میں کچھ اور کچھ وکل کے تھے کوئی کہتے آٹھ اورے نہ کہتے اور باقی ہوکل کے تھے کوئی کہتے چھ اورے نہ کہتے دو اوکل کے تھے بنا پر روایت مختلف فج المدینہ کیا معنی مدینی کی ہوا ان پہ مناسب نہیں ہوئی فجتہ المدینہ تھا کیا معنی کرو گے نامواسب ہوگی ہوائیں مدینہ تو مریض ہو گئے مدینے میں فل تو المزین تو باز لوگ پڑھتے تو جاؤ بیمار کر دیا ان کو مدینے کے ہوا نے زرفی کی شو یہ آئے نا تو مدینے کی حوال ان پہ مناسب نہیں ہوئی کہ یہ بیمار ہو گئے گاؤں تو کہ زرد مرد ہو گئے فام محمد نبی صلی اللہ تمبی لکھا نبی علیہ السلط اسلام نے ان کو حکم دیا جاؤ تم لاخ کے پاس لکھاح یعنی دودھ والیاں اونٹنیاں دودھ والی اونٹنیاں جاؤ بے تل مار کی اونٹنیاں وہ چل رہی ہیں ان کا دودھ پیاؤ سبحان اللہ مدین منورہ میں تم جاؤ باجی کو بلاؤ میں یار جی کدھر گیا ہے پا جی کدھر گیا ہے یہ سا کو پتہ ہے مدین منور مکرمہ میں تقریباً 20 کلومیٹر کے یا 15 کلومیٹر سے تقریباً 20 ہے بیس بیس کے قریب مکان ہو دے دیا ہے اور مک کے درمیان ایک علاقہ ہے وہاں اللہ اللہ اللہ سو ہزاروں کی اونٹیاں ہیں ہمیں تو اس طرح پتہ لگ گیا نا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ اونٹنی کا دودھ پیو گے علاج کے لیے بہت عجیب ہے ہم جب گئے تو ہم نے کہا کہ سب حاجی یہاں ہیں آر بھی آتے ہیں تو دودھ دھوتے ہیں, جی نکالتے ہیں. جی اسی طرح شام ان سے گرم گرم بچوں کو پلاتے ہیں. وہ کر بھی ہے دردوں کے لیے انتہائی مفید ہے پانچ روپئے کے اتنے ریال کے اتنا بوتل ملتا ہے میں نے بھی پیا ہے الحمدللہ ہمارے حاجی میں ایک ازی بیمار تو اس کے ساتھ پہ بہت سخت درد تھا یہ بس وہاں سے پوچھ افز ہوا تو اس کو کسی نے کہا کہ اونڈی کا دودھ پیو فلاں ہیں ہم سب چلے گئے اس نے جب گرم گرم دودھ پیا تو یہ جتنے دن ہمارے ساتھ ہے کہتے درد بالکل نہیں درد بالکل نہیں تھا پھر اس کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں کہ اگر قبض مقبول ادبی ہو قبض والا ہو یہ دودھ پی لے قبض ختم ابھی بھی لوگوں نے علاج کیا پی بھی, بھی لیکن اگر جس کا پیٹ کسان ہو نا تو پھر ایک منٹ کا بھی انتظار نہیں کرتے اس کے لیے تو خیر اس کا دودھ جو ہے بہت مقوی ہے بات یہ ہے آپ نے فرمایا جاؤ اس کا دودھ پی لو اور حدیث کے الفاظ کے کہ بی پی لو تو ابوال بھی پی لو افوال فل دیتے پشاب کو اچھا ابوالحا والا اس سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ابوال البل پاک ہے اگر پاک نہ ہوتے تو آپ حکم نہ فرماتے اس کے ایک جواب سنو ایک جواب آپ محدثین کا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط السلام کو آزرائے وحی یہ بات مل گئی کہ ان کی سیاحت افوال الابل میں ہے اور افوان البل میں ہے تو جب نبی پاک کو وہی سے بات مل گئی تو ان کی صحت قطعی ان چیزوں میں ہو گئی ہے تو جب کسی کو پتہ لگ جائے کہ فلاں مریض کے مرض کے لیے فلاں دوائی جو ہے یہی کافی ہے اگر کیوں نہ رواں ہو تو علاج نجائز ہے اگر یہ فکاج لکھا ہے اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ اس فلاں مریض کی شفا حرام میں ہے تو حرام کو بقدری علاج استعمال کر سکتا ہے تو یہ ضرورت قدر بےقدرس ضرورت یہ ایک عام چیز ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ روایت کئی تروق سے نقل ہے ہمارے حدیث میں ہمارے پاس جو ہے ان یشربو من ابوالحا و لیکن یہ روایت بالقلب ہے اصل میں تو ان یشربو من البانہ وہ اصل میں کیا ہے ان یشربو من البانہ جاؤ اس کے البان پیو وہ اب ابوال کا عطف تو البان پہ ہے لیکن میں اشتراک کے تیل نہیں ہے بلکہ یہاں البوال کے ساتھ ایک مناسب فل نکالنا چاہیے من نے اللہ تو آتیب ومان مان باردا اور عرب نے جب اپنی اونٹلی کو پانی پلایا تو کہا اللہ تو آتبن ومان باردا تو میں نے کیا, کیا اس کو گاس بنایا ٹن بوس بوسا وہ پانی بھی تو بابا دودھ تو ڈالا جاتا ہے دوسرا پانی بھی ڈالا جاتا ہے تو الف تو آتے اور سکے تو امان بارے تو یہاں بھی اب البان کو مقدم کرو آئی یش من البانہ وقت من ابوالیہ وقت ہینو کے بہان تو پی تو پیو اس کا دودھ اس کا دودھ کیا کرو اس کا دودھ پیو اور اس کا جو کیا ہے پشا دے اس کو ملو تو ایشرگو من البانہ و دہین من اگوا ٹھیک ہے بابا اچھا یا یہ ہے کہ اشرگو من البانہ پیو ان کا دودھ وشرگ من اگوا نہیں ہے اور سونگو ان کا پشاد پیشاب کو سونگو اور دودھ پیو, پیو. پیو. گرمکئی کی نہیں مکی یہ عام محدثین کے اصطلاح کے مطابق آپ کو جواب دے دیا ہے عام محدین کے اصطلاح کے کی مطابق کیا کر دیا میں نے جواب. جواب دے دیا آؤ ہمارے شوہ کا جواب سنو انو شاہ کشمیری صاحب کے جوابات قاشمس الدین صاحب کے جوابات ہیں ماشاء اللہ جواب یہ ہے ایک بات کہ نبی علیہ السلام نے امر بشرب بن البانی فرمایا تھا ابھی اس وقت ان کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی بعد میں ان کی حرمت نازل ہو گئی کیوں نبی علیہ السلام کی صفت کیا ہے وہ زوان کے سرو ملح لال کی قاسم وی بھاروں ہرے ملک ایسا سرج وہی حال مالم اور یہ نبی ان پہ حفاظت کو حرام فرمائے گا تو بابا پشاد حفاظ سے کہ نہیں تو لہٰذا یہ حدیث منسوخ ہو گئی وہی حال ممل حبائش کے عید سے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں مسلم کا ذکر ہے تو جو کہ اس حدیث میں کس کا ذکر ہے مسل کا اور مسلح کی اجازت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے کہ کسی آدمی کو مار کر اس کے چہرے کو بگاڑ دو اسلام میں نہیں ہے تو مسلح جائز ہے کہ منسوخ ہے جی تو جب مسلح منسوخ ہوا تو بھی منسوخ ہو گیا اب بات جو کیوں سنگی ہو اس سے اوپر دوسرا جواب ہے ماشاءاللہ سبحا بڑا سب نبی علیہ السلاۃ السلام نے, ان کو انہوں نے کہا کہ ہم تو بیمار ہو گئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا آپ واقعی بیمار ہو کر بڑے کمزور ہو گئے ہو جاؤ بیط ہیں جاؤ ان کے دودھ پی لو بس نبی،, نبی علیہ السلام نے ان کو دودھ پینے کے لیے بھیجا تھا جب ہی وہ گئے تو دودھ بھی پیا تو دودھ کے ساتھ ساتھ پشاطی شروع کر دیا انہوں نے پینا تو نبی کے طرف سے امر بشرب بل تھا بشرب بل نہیں تھا وہ زاد المن کیا انفس من, من درل شروع اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ چار سو تریس نکالو بخاری شریف دا ہاں جی ہو گیا ہے ہاں ہو گیا ہے باب قزا ہر رقل مشرق مسلم ہر یو ہر رقو اے نراتن سمان کے آٹھ آدمی تھے ہو گیا کہ نہیں ہوا نہیں سفر چار سو تریسمک کر دے ہمارے ایک ساتھ ہمارے گاؤں کے ساتھ اس کا گاؤں ہے اس کا نام ہے عبید اللہ ہزار عید. میرے پاس جو آیا تھا پنڈی میں مدرسن اس نے پنچبیر میں دورہ عزیز کیا تو پھر اس کو تدریس نہیں ملی تو اس نے دوسرے سال پھر بخاری پڑھی پھر دورہ کیا تیسرے سال پھر اس نے بخاری پڑھی پھر کہ جب کشمیر گیا تو اس کو بخاری مل گئی اس نے بخاری پڑھائی اتنا ذوق سے پڑھایا کہ دو تین سال میں شدی سو گیا اس لیے کہ بخاری تین دفعہ پڑی تھی تو جو آدمی دو دفعہ پڑ رہے تھے اس کو تو بخاری آسان ہو جائے لیکن عزم کرو کہ میں بخاری پڑاؤں کہ عزم کرو یا سال سے کم ترین کبھی بھی اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو کہ میں اور پھر بخاری تو میں اور پھر بخاری میں نے جب بخاری شروع کی نا ابھی تو مولانا تھا عثمانی صاحب کا حاصل نکل گیا ہے وہ انعام الباری پر ہے لیکن میں نے جب یہ بات لکھی تھی تو وقت اس پہ بو بھی نہیں تھی نام بھی نہیں تھا تو میں نے اپنے ڈائری میں لکھی بات انعام الباری الا عبد العاصی آسی البخاری میں نے اپنے آپ کو لکھا مطلب کل بخاری شروع شروع کریں گے تو وہ پڑھیں میں نے کہا انعام الباری اللہ عبدل آسم بتا تو ایسا کمتری میں نہ پڑھو بخاری کہو ہم پڑھائیں گے اوے اگر کوئی بھی نہ ملے نا تو کسی مسیح کی نوید جگہ امام پڑھو نا تو کہو بھی بخاری میں پڑو بخاری کہا اس کے ایک نظیر آپ کو بتاؤ یہ سامنے طالب علم ناراض نہ ہو جائے ہمارے ساتھی میں ایک مولانا تھے مولانا عبد الشکور صاحب وہ بہت تاب کی اور قابل عالمی بڑے قابل عالمی اس کے موقف والے استاد استاد کا نظارہ بھی دھیرا کتاب بہت تاپ مدرس مدرسے لیکن وہ بخاری جو ہے عوامی طور پہ درس دیا کرتا تھا اور بخاری کے لیے خوب مطالبی کرتا تھا پھر عوامی درد بھی دیتا تھا پھر ایک دفعہ دیا دوسری دفعہ دیا تیسری دفعہ پھر ایک طالب علم کو کہا کہ میرے درس کو دیکھو ابھی دو تین سال وہ بخار شروع کیا ہے تو اس کی بخاری بھی ٹاپ کی ہو گئی سمجھ نہیں تم آزم کرو ٹھیک ہے کوئی بھی نہ ملے نا تو ایک مخرجی کو کہ بخاری کا درس کو دیکھو اور تم اس کدو کو کیا کرو اپنے بخاری پکاؤ ہم سولم پڑھتے تھے اکوڑا کھاٹک میں ہمارے اسٹار سواد کہ مولانا ہاروف صاحب مولانا ہاروف محمد آروف صاحب یہ وشوار کے تھے تو وہ بڑے پیسے تھے تو ہم نے درخواست کی بہت باتیں کرتا ہے تو شیلجی صاحب نے کہا کہ ایسے نہیں کرنے چاہیے تو انہوں نے کہ اگر سمجھی یا نسم سمجھ سمجھ میں اپنی وشاس پکا رہا تو اب یہاں بھی یہ بات سنو کہ نبی علیہ السلام اسلام حکم دودھ پینے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے جب یہ گئے تو انہوں نے اچھے پیشاب کے پینے کا حکم یدی پارٹی نہیں دیے اپنی مرضی سے ہے ادھر دیکھو فقال فکال کے ابوگینا رسلم اللہ کے لئے ہمارے دودھ کا انتظام کرو کیا کرو دودھ کا انتظام کرو فقال مارد الحکم اللہ تلحب میرے پاس دودھ کا کوئی انتظام نہیں آیا یہ کہ تم اونٹیوں کے پاس جاؤ فن تالقو فاشاربو میں نے ابوالیہ یہ خود گئے کہ انہوں نے دودھ بھی پینا شروع کیا اور اس کے لبن اے بول بھی شروع کیا ابا سمجھ گئے وہ دیکھ لیا انہوں نے صرف کہا کہ اب لینا ارے اما لے دودھ کی تلاش کرو اب حبیب سے سمجھ گئے بھائی کیا کرو انتظاموں کا دودھ کا انتظام کرو نبی علیہ السلام فرمایا جاؤ ما جی ط میرے پاس دودھ کا کو کوئی انتظام نہیں ہے من اللہ تلق فان طلقو فشر بھومن ابوالحاء اللہ وارشی ہو اس نسبت سے مولانا اس کال ختم ہے کہ نہیں ختم انہوں نے کہا دودھ کا انتظام ہونا چاہیے ہم کمزور ہیں دودھ فرمائیں میرے پاس یہاں دودھ نہیں ہے ہاں بیت اللہ بیت المال کی اونٹیاں ہیں جہاں اس کا دودھ پیو جب گئے تو دودھ جب پیا نا تو دودھ کے ساتھ پیشاب بھی پی لیا تو پشاب جب شروع کر دیا نا اے ابھی میں اپنا نقطہ بتا دوں جب میں پیشار شروع کیا پینا میں کے حکم کی مخالفت نہ کی بلکہ بغاوت کی جب بغاوت کی تو باری بن گئے جب باری بن گئے تو اونٹ کو نسانا شروع کیا اور رائے کو قتل کر دیا تو پھر یہ محارف بن گئے تو محاورف کی سزا ندی پانی دے دی گل مک گئے خود صحیح سے ماپیزان ہوا جسم میں صحیح فن سلو فلم فتل نبی کا پن کے ہم کہتے چڑانے والا چروا اس کو قتل کر دیا نام یہ سہارتا وسطا فن نام اور اونٹوں کو بگا دیا پچاس خبر پیا نبی پاک خبر آگے دن کیا میں سارے نبی پائے کو بھیجا پر ہارو جب تک کا نظر مشورہ یہ حکم دیا, دیا ارجنم ان کے پاؤں ان کے ہاتھوں کو کاٹ گیا وہ ارجن اور پاؤں کو مخالف ہارجون اللہ وہ کب کر لوں تم میرے آم اور ان کی آنکھوں میں سلائی بھیج دی گئی اس کے آگ کے وہ کلار رہا اور گرمی میں ان کو ڈالا گیا یس تک کو یہ پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی پلایا نہیں جاتا تھا پانی دے جاتا نہیں خدمت, خدمت اب ہو. تو پانی مارتے تھے پانی پلایا نہیں جاتا تھا وہ ایک ان, ان کے لیے ایک سزا تھی قال ابو اکیلت کہتا ہے سڑک ہوں قتل ہوا بعد ایمان یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے چوری کی قتل کیا کفر کیا بعد ایمان قتل بھی کیا چوری بھی کی مرتز ہو گئے تو وہاں رب اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن گئے اب سمجھ گئے ہو ہم شر رکھایا پڑتے تھے تمہارا استاد بڑا فقی تھا تو وہاں جب یہ شراب رہے کیا نام ہے پشاب کے پانی پشاب کے پینے کا جب مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا سر مکو گوائے اس کے سر کو تکلیف نہ دو صحیح بات یہ کہ ان کو پشاب پینے کا حکم اگر دیا ہے یہ بطور سزا تھا اس لیے کہ ان کو مدینہ پسند نہ ہوا جی میں کہا جی آپ کو مدینہ میں پسند نہیں ہے فرمائے سر نہیں ہے تو کتے جاؤ جاؤ باہر جاؤ جو ملے کھاؤ پیو دودھ ملے تو ہنی ملے جو بھی ملے پیشاب میں جاؤ پیو یہ ان کو بطور سزا فرمائے <laughs> <laughs> <laughs> خبر ہے جی قربان نبی علیہ السلام اسلام نماز پڑھتے تھے مسجد کے بننے سے پہلے تی مراجل خانہ نے بچوں کے ڈھیروں میں باروں میں آئے ہائے اور تو منگویز ڈالیں گے مصیبت باروں میں نے آپ کو اگلے سال کہا تھا کہ بخار مجھے لکھ کر دے گا اردو اس میں اردو ہو اب یہ ہے کہ بھائی بارہوں میں اگر نماز پڑھایا ہے پڑھا ہے پڑھی ہے, ہے تو یہاں سے امام بخاری اگر پشاب کی تو آد ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے واقع پیشاب کے اوپر پڑھا پشاب کے اوپر پڑا ہے آپ نے پیشاب کے اوپر نماز نہیں پڑھی ہے جب آپ نے پیشاب کے اوپر نماز نہیں پڑھی ہے تو وہاں اگر فکری ہے یہاں نے نماز پڑھا تو کون سی باتیں مشکاۃ اب سمجھ گئے ہو اگے جا باوما یا قومن دیتا تا <تصفح> اس کو قرار ذری عبادت میں لایا اور دوسرے اوقات نوری مولا مصطفیٰ نے وقت میں وقت میں وقت میں قرار ذمین کی عبادت نوزاراں کی وہ یہو کو ناتن ترے یہ ذر ہی مونقہ داروں نے بھی بات کہا قرار میں سینے میں قران سنا دیکھو بھائی ایمان بخاری فرماتے باب ما یا قوم نجات نجاسات سمن و الما یہ باب ہے در بیان ہر اس چیز کے جو کہ نجاسات میں گر جائے نجات میں یہ نجات نجس چیز گر جائے پھر سمنے گھی کے اندر ولمائے اور پانی کے اندر اب اگر کوئی چیز پلی کو پانی کے اندر گر جائے یا گھی کے اندر گر جائے تو اس کا کیا ہوگا بس <تصفح> <تصفح> مسئلہ تو آسان ہے لیکن امام بخاری ہمیں ابھی دور لے جانا چاہتے ہیں جب پہلے امام بخاری نے البان اور ابوال کے ہل اور یعنی نجاست اور طہارت کب کی بات کی اب یہاں امام بخاری رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آیا اگر پانی کے اندر کوئی نجس تیز گر جائے تو کب پلت ہوگی تو اب یہاں سے امام بخاری نجات الماء کا مسئلہ چھیڑتے ہیں کس کا مسئلہ جی نجات الماء کا مسئلہ چھیڑنا چاہتے ہیں اب اس کا مسئلہ یہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پانی کے اندر کوئی نجس چیز گر جائے تو جب تک اس کے اوسا ثلاثہ میں تغیر نہیں آیا اس وقت تک یہ تلف نہیں ہوتا اور اوساد ثلاثہ آپ جانتے ہیں کام لون رین کام ہے لون ہے ری ہے بو خراب نہ ہو رنگ خراب نہ ہو ذائقہ خراب نہ ہو جب تک کسی چیز کا ذائقہ خراب نہیں ہوا تو پریف بھی نہیں ہوگا اگر کسی چیز کا رنگ بدلا نہیں ہے تو پریپ نہیں ہوگا ٹھیک ہے امام بخاری رحم اللہ کا اعلان بھی امام مالک رحم اللہ کی طرف ہے یہ جی بھی فرماتے ہیں کہ بھائی نجاسات کے لیے ایک چیز کے نجس ہونے کے لیے تین علامات میں سے ایک علامت ہونی ضروری ہے یا تریر سے لون ہو یا تریر سے قوم ہو یا تریر سے ری ہو ہے امام ابو حانی پر رحم اللہ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پانی میں اگر کوئی نجس چیز گر جائے یعنی پانی کی حیثیت کو دیکھا جائے گا اگر پانی قلیل ہے تو نجاست کے ملنے سے وہ پلت ہو جائے گا اور اگر پانی کثیر ہے تو نجاست کی گرنے سے وہ پلت نہیں ہوگا یہ کس کا مسئلہ ہے آناز اور شعابے کا تو جو ہے بھائی امام مالک رحم اللہ فرماتے اور اس کی روایت احمد کہ نجاست کب ہوگی اوساد او میں اگر ایک چیز مغیر ہو جائے تو پلت ہوگی ورنہ بدون تغیر کوئی نجاست نہیں ہوگی احناز و شعافی فرماتے ہیں کہ مائ قلیل نجس کے ملنے سے پلت ہوگا مائے کثیر پلت نہیں ہوگا یاد امام ابو ہانی پور امام شاہ جی آپس میں اکٹھے میں آگے فلم مقدار کلیل میں کا مقدار کلیم اختلاف ہے عمار شاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقدار کلیم وہ ہے جو کلتی سے کم ہو اور جب پانی کلتی تک پہنچ جائے تو یہ پانی کثیر ہوگا ٹھیک ہے نا اس لیے کہ ابو دارود ترویج میں تم نے وہ حدیث پڑ لیے کہ داتان الماء و لم لام یابس جب ماں کل تین تک پہنچ جائے تو اجازت کو نہیں اٹھاتے تو اس کا معنی یہ کرتے ہیں لمحہ میں لکھا کا معنی یہ کہتے ہیں کہ اس, وہ نجازت کو نہیں اٹھاتے معنی اگر اس میں نجازت پڑی ہے تو وہ نجازت ہے نہیں گویا کہ اس کے اندر اجازت نہیں ہے اب سمجھ گیا ہے احناز کہتے ہیں کہ مائع کلی اور مائع کثیر کا کوئی اعتبار نہیں ہے اندر احناز مقتلا بھی جی کرائے کے اعتبار ہے اگر دیکھنے والا کہ یہ ما قلیل ہے تو قلیل تصور کیا جائے گا اگر کہے گی کثیر ہے تو کثیر تصور کیا جائے گا اب آپ سمجھ گئے ہو اگر قلیل ہے تو قلیل تصور کیا جائے گا اگر کثیر ہے تو اس کی رائے کے اعتبار ہے کی جو بات ہے کہ راچان آچر کی آشرم وہ کوئی حد شری نہیں ہے وہ کوئی حد اما محمد رحم اللہ نے چلا کو ویسے کہہ دیا کہ بھئی مائیں کثیر ہو کبھی اس کو کہتے ہیں کہ زیادہ پانی ہونے کا کتنا کمچری ہاتھ کمچری میرے مسجد کو دیکھو نا استاد جب گھر چلے گیا تو طلبا کرام نے بڑ جلتی سے ان چٹیاں کی پیدا کیا کہیں سے یا پگڑیاں شگڑیاں پیدا کی اور اس مسجد کو ناپا جب اس کو ناپا یو اور یو اور یوں تو آشرم کی آشرم تھا تو تعالی دنوں میں نے کیا آسرم کی شرم ہو تو کثیر ہوگا آشرم سے آشرم سے کم ہو تو کلیل ہوگا جی. یہ امام محمد کی بات نہیں ہے یہ تلا نے زنی جی. اپنی طرف سے منشور, یعنی گھر یعنی بنا کر امام محمد سے منسوخ کر دیا ہے یہ امام محمد کی بات نہیں ہے ہماری جی. نزدیک رائے مبتلا کا اعتبار ہے اب رہی یہ بات کر رہی یہ بات کہ ما قلیل کو قلت سی کم ہے تو قلیل ہے کلو تو کثیر ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ رواج جو ہے یہ مسترب ہے اور یہ مسترب المانا بھی ہے اور مسترب الالفاظ بھی ہے سب سے اچھی مکتی چکتی گڑھ یہ ہے کہ حدیث کے معنی یہ اقدا کالما اللہ تیز جب پانی کل کی مقدار ہو لم یا حامل یہ میرا مان ہے تو یہ اتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ضعیف ہوتا ہے اگر اس کے اندر پلی کی آ جائے تو پلی کی اٹھانے کی قوت نہیں ہے وہ پلی کی ہو جاتا ہے جواب میں سمجھ گیا ہے کہ لمب یا حامل ہبس کے مانی کی حامل حبس نہیں ہے معنی یہ ہبس کو اٹھا نہیں سکتا ہے وہ کہ پلت ہو جاتا ہے اتنا کمزور ہے, جوابو ہے نا، جواب ہوگی ان آسان جواب دوسرا جواب یہ کہ یہ کلّلہ یہ مسترب المانی ہے اس لیے کہ الق اللہ راسد جبل ہے ٹھیک ہے نا اللہ اللہ کلال کے کلال حجاز ہے مٹ کا ہے پھر مٹ کا معلوم نہیں ہے کہ حجازی ہے یا حجر کا ہے میں نشکار سے تو لگا تو کہتا ہوں یہ مٹ پنجابی ہے یا یہ مٹ کا جو ہے نا وہ پشاوری ہے پنجاب کے مٹ کتنے اتنے ہوتے نا تمجاؤ نہ دروازے بھی بڑے بڑے مٹکے तो कौन تو کون سا مٹکا مٹ کا مٹ کا کہ ہم کہتے ہیں کہ جب پانی دو تین فیصلہ مقدار ہو فلمیا میں خا بسا تو ٹھیک ہے کہ پچاس لیٹر والی ہے کہ سو لیٹر والی ہے کہ پانچ سو لیٹر والی ہے کہ ہزار لیٹر والی ہے اب تم خود انصاف کرو کون سی کون سی ہے تو اس میں کیا ہے مانا کا <تصفح> <के> اشتراک <اس دراز تصفح> الکل پانچ سو رشک الکل ایک آدمی کی کٹ کو کہتے ہیں دو آدمی تو بابا چھ فٹ بارہ فٹ گیارہ فٹ پچاس ہے اتنا پانی ہو جس ڈالو جس بالکل بھرپور ہو ہم بھی کہتے لنگان کو سب تھا اگر آپ تو جبر ہو بن دوسری بات یہ کہ حقیق جو ہے مستحب الفاظ اضاقان کل رکھے بشیروا اداکارما چلا تو بلا نہیں بشیرواد ہرا کارما اور وہ کلنا تو کسی میں تین ہے کسی میں دو ہے کسی میں چالیس ہے تو کس کو مانے بابا مرا سمجھ گئے ہو تو لہذا کریل کا اعتبار صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اب مسئلے کے طرف امام بخاری فرماتے ہیں کہ طویل اللون ضروری ہے ہم کہتے ہیں محترم طویل اللون ضروری نہیں ہے آپ سمجھیے اگر ہمارے قریب ہے ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمارے کثیر میں طویل اللون ہو تو طویل اللون کب ہوگا جب میں نے سوڑا اور جب کثیر ہوگا تو پھر تغییر اچھا اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کی کتاب میں ہم کریں گے ابھی لا کے بہار تو معلوم ہوا کہ پلیٹ کی کے سے چیز پریت ہو جاتی ہے تو با مایا کمنس کے سامنے پال دوری لاپا سب معلوم اور بدلا نہ بدلا نہ لون بدلا یہ قریب ٹھیک ہے بابا وکال ہم مارو امام حماد کہتا ہے شیخ ابی حلیفہ رحمۃ اللہ لا پاس بریشیل محتا لاباسہ مرد مردار کی کیا پر اس کی کو کوئی بات نہیں ہے اگر پانی میں گر جائے تو پانی پلیت نہیں ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں نریشل محتا اس لیے کہ اس کے ساتھ دسمت تو ہے نہیں جب دسمت ہے نہیں تو پریف بھی نہیں ہے وکالت تو حریف ازامل میں امام زور نے حکم دیا ہے موتا کے ہڈیوں کے بارے نحول فی راتی وغیرہ اور اس کے علاوہ مالو کل والا کہتے ہیں ادرک تو نہما میں نے بوس علما کو پایا ہے یم تش دیہا اس سے کنگی بنا کر داریوں میں استعمال کرتے تھے سر کے بالوں میں استعمال کرتے تھے وہ یا تئینو اور تیل بھی رکھتے تھے ان چیزوں میں جو ان کے ہڈیوں سے بنی ہوئی تھے مانے اور یاد ہو گیا بے تیل کے لیے بھی استعمال کرتے تھے ہڈیوں کے بوتلیں اچھا لایا نبی بات کوئی بات نہیں تھا ہم بھی کہتے ہیں جب ہڈی سوکھ جاتی ہے تو تومت ختم ہو جاتی ہے جب دوسمت ختم ہو تو پاک رہ جاتی ہے وقال ابن سیری و ابھی سیرین ابراہیم نہیں کہ تجارت آج اور گناہ ہے ہاتھیوں کی ہڈیوں کی بیچنا اور اس پر تجارت کرنا ان کی دانت بیچو ان کے ہڈیاں بیچو تو گنا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بیچنا تو حالت کی دلیل نہیں ہے بیچنا تو حارث کی دلیل ہے سمجھ گیا ہمارے ان سے پیش کیا ہے کہ دیکھو اگر یہ حرام ہوتی تو بیچنا کیا نہ ہوتا ہم کہتے ہیں یہ بیچنا کی دلیل نہیں ہے باعت باعت ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بج نہیں ہوتی ہیں اور تو اس کا بیچ جا سکتا ہے جیسے جلد اس کو تم بیچ بھی سکتے ہو لیکن پار نہیں ہے تو ہر کو بعد دماغت ہوگی آگے جاؤ جلدی <متحد> کرو <متحد> جب پارا یعنی چوہا گر جائے سی سم گھی میں ٹھیک ہے فکال کو کیا من اس پارا کو نکال دو ٹھیک ہے وہ ماحول اور اس گرد جو ہے وہ کلو سم اپنی گھی کو تم کھا سکتے ہو اب دیکھو مسئلہ یا سانے کو فرماتے ہیں نہ دیکھو پارہ کے گرنے سے گھی پہرت نہیں ہوتا ہے ہم کہتے محترم دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جس میں جمود ہو منجمد ہو کیا اردو میں ہو جمع ہوا ہو اور ایک وہ ہے جس میں سیلان ہو بہتر ہو ایک مایا مایا کو پختوں کی منجمد تو بھی کہنا ہو مایا جتوی چھپائے ماہش مستش تو اب دیکھو بھائی یہ دو قسم کا ہے پیگلر ہوا اور منجمد پیگلے میں ماحول نہیں ہے منجمد میں ماحول نبی میں فرما لے سلام نہیں جب چوا گر جائے تو ماحول کو گراؤ تو ماحول کس میں ملتا ہے جمود میں ہر چیز پگلر ہوا ہے تو ماحول ہے فل ماحول ہے وہ تو سارا ماحول ہے پھر اس کو سب کا گرانا ہے بات سمجھ گئے ہو بھی ہوتے اگر منگ جمید ہے تو ماحول کو ہٹاؤ باقی کھا سکتے ہو تو معلوم ہوا کہ چوئی کے اتسار سے سمن گیپلت ہوتا ہے اس لیے پھر میں الفوں ماحول رکھو ماحول ہوں جو ہے اس کو گراؤ یعنی اوپلیت ہے ٹھیک ہے نا اصل تو نہیں گیا سب ماحول ہے تو سب آگے چل <سلام> رہا دیکھو خزوا پکڑو اس کو اٹھاؤ اور اس کے ارد گرد کو پتھرو یعنی سوئی کو بھی گراؤ باہر فینکو اس کے ماحول کو بھی بار فنکو باقی جو رہ گیا اس کو تم استعمال کر سکتے ہو مان کہتا ہے تو مالک مالا اس کی یعنی بہت کافی نے سنا ہے یقلا ابن عباس خان میں اصل میں دیکھو یہ اصل میں امام بخاری نے ایک دفعہ دفاع فرما رہے ہیں اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ حقیقت مسانیدی ابن عباس سے ہیں یا یہ مسانیدی میمونہ سے ہے روایتی افتدار سے معلوم ہوتا تھا کہ مسانیدی میمونہ ہے مسانی ابن عباس ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ مسانیدی حضرت میمونہ ہے میمونہ کی روایت جو ایکسائزی میں جمع تھے ابن عباس اس سے نقل کیا ہے بات سمجھتے ہو یہ روایت ابن عباس نقل فرماتے ہیں کہ کسی صحیف میں مونا سے مسال میں مونا آگے جاؤ نبی الاسلام کلو کل من ہر ایک زخم یوکل محل یعنی زخم کیا جائے سے کوئی مسلمان فی سبی اللہ, اللہ کے راستے میں ابھی معلوم ہوا کہ سبی اللہ قرآن و حدیث کے اسلامی جہاد کو کہتے ہیں اس لیے کہ باقی راستوں میں تو زخم نہیں ہوتے نا تو ناؤ قیامت کیا ہے اتحاد یہ زخم قیامت کے دن اپنے اصل ہے عص میں ہوں گے جب یہاں پہ جو چوٹ لگی ہے قیامت کے دن وہ چوٹ اسی حیثیت سے تازہ ہوگی تو حزاب جس دن اس کو زخم لگا تھا دمن یہ بائے گا خون کو لیکن اللہ نو لون دم والا والر پوارفل مس اللہ کرو یہ اس کا جو خون ہے وہ رنگ تو اس کا خون کا ہوگا یہ رنگ اس کا تو خون کا ہو <تصح> <تصح> لیکن وہ خوشبو جو ہے وہ مس کو امبر کی طرح ہوگی جاہد چاہیے بہت بڑا مقام ہے آگے جاؤں یہ پہلے مسئلے سے ہوتا ہے البول فلما دائیں یعنی شاعر کرنا کھڑے ہوئی پانی اب دیکھو امام بخاری رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پانی جو ہے اقتصاد بول سے یہ پلت ہوتا ہے مانی. ہم کہتے یہ امناد کی دلیل ہے مانی. کہ پانی قلیل ہو تو یہ تو پلیت ہوتا ہے نفس اتصال سے نجاست سے اور اگر پانی کثیر ہے تو اقتصاد نجاست سے پلت نہیں ہوتا جب تک کہ تغیر اور ساد کا نہ ہو اب یہاں جو مسئلہ امام بخاری فرما رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ مائے دائن جو قریب ہے وہ پلت ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ پلت ہوتا ہے اچھا اب اس میں نظیر علیہ السلام نے جب پیشاب سے روکا ہے تو اس نسبت سے کہ یہ پلت ہوتا ہے اقتصاد اجازت سے پلت ہوتا ہے یہ دلیل ہماری ہے اس لیے کہ مائے قلیل کی پشاد سے اس میں کوئی تغیر نہ کام میں آتا ہے نہ لون میں آتا ہے نہ ریح میں آتا ہے تو معلوم ہوا کہ اتصال اقتصادی نجاس ہوتی ہے اب یہاں ایک مسئلہ سمجھو اگر مائے قلیل سے روک آئے تو نجاست کے خوف سے ہے مائع کثیر میں اگر پیشا کیا جائے وہ تو پلت تو نہیں ہوتا ہے تو کیوں روکا ہے ہم کہتے ہیں اس لیے ایک تو مائع یہ ایک تو ہے ایک طور چیز ہے نعمت باری تالا ہے اور نعمتی خدا کو پلت کرنا حرام ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاط اسلام نے صحابہ کرام کو آزاد اور اخلاق طیبہ بتائے ہیں تو اگر ماع کلیل میں کوئی پائے پیشاب کرے عادت بن جائے گی مائع کثیر میں پیشاب کرنے کا تو پھر لوگ جب بھی مائع کثیر میں جائیں گے تو پیشاب کریں گے پیشاب کریں گے پیشاب کریں, کریں گے اگر لوگ نے عادت بنا دیے مای کثیر میں پیشاب کی تو اس کا کام بدل جائے گا کہ نہیں بدل جائے گا ٹھیک <تصف> ہے تو اجازتوں <تصف> میں آ جائے گی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماعئے کلیل میں کافی تنجیب کی خاطر ہے مائع کثیر میں آداب کے لحاظ بات سمجھ گئے ہو چلو ہاں ادھر ایک بات سنو حد الصناط انا عبدالرحمان ابن الحرمز الرج حد اسبا انسم رسول صلی اللہ علام ٹھیک ہے عبد الرحمن ابن حرمز الارج کہتا ہے حقیقین کہتا ہے کہ ابیور سے سنا اور ابیور سے ابن نبی علیہ السلام سے سنا یقین فرمانہ آخر السابقون ہم سب سے آخر میں آئے ہوئے ہیں اچھا سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ بھی اس نہبو کی یہ روایت اسی سنت سے ہے پانی میں کشاب نہ کرو ال جو نہیں بیٹھتا استباد یہ ہے ایک مانے کھڑے ہوئی پانی میں پشار نہ کرو اچھا حسل بھی تم کرو گے تو معلوم ہو کہ مائ دائم کئی نجس ہوتا ہے تو مائی ائن کلی است سارے نظر سے پلت ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سم میز اچھے سے اس سے حسن بھی کرو گے مانا حسن نہیں ہوگا تمہارا جب پلت ہے یا ہمارا مطلب ہو گیا اچھا استفادی نہیں ہے ٹھیک ہے تراکیب کر دو لاج بھی جو نہیں دیتا اس لیے سم میز ہوتا سر پھر تمہاری ضرورت پڑے گی اس سے نہ لینے پھر تمہاری کیا پڑے گی ضرورت پڑے گی اس کے اس کے اندر نہ آنے میں تو تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی پلی جی کی وجہ سے کسی کی بات تو بھی ہے حشاب کیوں کرتے ہو پھر غسل بھی کرو گے تو معلوم ہوگی تو پلی ہے اور غسل نتھیر ہوتا ہے تو پھر تم پا کیسے ہوگی مسحل ہو گیا ہے اب یہاں ایک بات سنو نام الکرون السابقون پون وہ بھی یہاں ایک مسئلہ ہے ہم نے آپ کو پہلے مسلم کے مقدمے میں بتایا تھا کہ ایک دو قسم کے صحیح مشہور ہیں ایک صحیف ہے ابی ہوا اور ایک صحیح ہے ہمان ابن مندع کا ہمان ابن مندع کا صحیح مسلم میں ہے اور ابو ہوریرا کا صحیفہ اب بخاری میں آتا ہے اب ادھر دیکھو ابو ارہ کی احادشت سے جو کہ عبد الرحمان کے اتنے العرج نے ابی ہو لی ہے اب یہ حجی سے سب ابھی ہو رہے ہیں تو عبد الرحمان کے اتنے سے ہر دسنا عبد الرحمان کے اتنے ہرمز کال ابھی ہو را یا سمیت وان ابھی ہو یا قال بھی ابھی ہو را اب یہ صنعت عبد الرحمان کے کے صحیح سے میں سب سے پہلے صنعت آ گئی اس کے بعد جتنی روایات ہیں وہ محروف السانی ہیں جب حدیث ختم ہوتی ہے تو بھی رشنا بھی ہی ابھی رشنا بھی رشنا بھی وہ بھی, بھی, بھی سمجھ تم سمجھ گئے تم جس طرح بخاری کے صنعت میں یا نہیں نہیں ہے تم کہتے ہو ابھی آتا سنا ہم کسی صنعت سے کہتے ہیں جی بخاری نے بتایا تم کہ میں بخار نے بتایا آپ کی صنعت حضرت سن؟ تک سند ہے وہ حضرت ہے حردنا کے بعد بخاری کے سن موجود ہے تو عبد نے امام ابو حدیثی لی پھر اس کو ایک تحیدی میں جمع کیا سب سے پہلے یہ بس صنعت ہے اس کے بعد جتنی حدیثی بھی آتی ہیں وہ بسنا جی وہ بسنا جی وہ بسنا جیسنا جی اب آپ سمجھ گئے مسئلہ حاضر کیا